اللہ اللہ مدر نگاہ نہیں ہے اللہ رسول سانبا کے سامنے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 سب مرتدین ہے اپنے ساندے ہمائیتی سارے مرتدین اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف کو جو کر ذلہ تونا لے مقدر ہونا سبارک و تعالیٰ نے علامہ صاحب فرما تھے کہ انہوں کے حساب کے بارے میں انہوں کے بارے تھے کہ کوئی نہیں ہے ان کو پانی میں لاڑتے کد میں لاڑ ہے پتن کے اندر کال <سؤال> ہے۔ اگے لوٹتے کی ذمہ داری انتقل <سؤال> ہے امام حسین اسلام کی بات ہے وہ خود کرنا چاہنا میں نہ پہلے کے جانبزور یعنی نہیں ہے زیادہ دیں گے دفتادوں میں مکھانے پڑوں میں ساگیاں لیکن اندر باوجود انگی دکھر جانے کے مغربی تحجید ہے اسے ہمہ زیادہ کلپ ہے شکی ہوئے جا سردین کی لکھنا ہمیشہ ہاتھ سلت پر جن آپ کو ہمیشہ سلت پر جن خفار زیادہ نے تخلیب دے تباہنال پڑائش لے آزمار آدھاد شماع لے آزمار خفار زیادہ نے اکاتیونا کلباد شکر گزار بہت شکر گزار لوگ جو ہیں وہ کم کتاب کے سمجھ آئی کہ نہیں پگ <tiroir mucho> <Vietnamese>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 او او مال مال دولت دا پکا. مال دولت سرمایہ کرنا. یاشی شراب ازادی دی یہ یعنی جزو اعظم اس مقصد واسطے حکومت چاہیے حکومت تو بغیر سارے ہی طرح بول کے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 یہ کہ میرا لاگوادشاہ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 پادری، فلانے جنیا تنظیمہ، جماعتیں سب وہ تابے دار محکوم بنے کر چینل ہے تو مرضی د فلانا جو اتنے گل ہونی مرضی دس آپ پگل دوں بساک پٹی دسیا خون پیشی پاگل خود کر رہے ہیں جی اگر آخر بھی شیلیاں سارے پنچا کے خلاف بولو آخیا نہیں جی نہیں وہ اجازت کر لو بند کرا گے چینل بند ہو جانا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 مسجدہ وہ, وہ جمہوری, تیرا جمہوری دے ہے تیرا ملک جمہوری برابر حق نے جرضی مسجد مسیح پہ ڈک نہیں سکتا ڈک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 कतल है, है. नहीं। कर रहा है. दे गे रहा है. कतल कतल आया नहीं करना कर दे रहे आ गया. था हो गया अतल अच्छा समझा ना। और जिडे और मुताल गुना ने बिना है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 इस इतना है, बम फटाना बंदे मारने वो जुर्म है, अच्छा सची दस बाम जुर्म, नहीं तो बाम फटाना मारना है तो तो राजह भी दसी दसो हर बद मत सब लोग दिन ब दिन फैल रहे की वजह है भारती बैठे संघ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 میں کہا کھچنے کے حال ہی تین کا دن پھیل رہے ہیں جب تو گھر تو رو بھی ہکر پہ بات رہے بس میں کے جارے دس ہو گئی اک ہی اسلام سوگڑ رہا ہے کہ پھیل رہے ہیں اسلام گھٹ رہا ہے بات رہے ہو میں میں تو دعا لے تو نے دنیا پہچان دی تے تو حکومت کے خلاف بولنا جرم سولہ ایم پی لگتی ہے بہن سولہ سولہ ایم پی اگر میرے تو سارے سولہ ایم پی سننا یہ حکومت وقت کے خلاف بولتا ہے اچھا یہ سولہ حکومت کے خلاف بولنا جرم اسلام کیوں جی کے سی بھی حکومت خلاف بولن دی اجازت دینا تو میرا سارا بھنگ پوسڑا چک دینگے میری حکومت ایدر لاؤ بندی. میرے ہون تو بولنے جدو حکومت خلاف بولنا جرم ہونا بادشاہ جدو حکومت خلاف بولنے کی اجازت ہونی ہے بادشاہ سبحان اللہ ہو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 دنیا دا بادشاہ کوئی آخر پڑھو پڑھو مطلب 15 روپئے جو ٹیکس موبائل کارڈ پونے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 شہ فکنے نہ پہلے سمجھ لگی جدو ہر نو ہر بندے مرضی اسلام خدا رسول حق کے خلاب بولے جو مرضی پکڑ کی گل کرے ہر کسی چلن بولن بھی بولنے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 अंग्रेजूम का जिसतरा गोल हो जाए कि नहीं होना मतलब केयम है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 اور ہے اسلام ہے جان اسلام دی حکومت تحت رہن گے آگے کافر کر نہیں سکنگ فساد نہیں پا سکے تند بہن سو دین کو سپ کرے گی <سلام> آج، انگریز ہی چود نے ویکھو کی تیسا ہے میں قلمہ پڑھنے والا رہے لیکن ہمیں مان گا حکومت سادھی مننے اینا دی کسے تھانتے نہ ہوئے اور سادھی حکومتہ پوری دنیا دی کسے تھانتے ہر حکومت ہو دی کابدار ہر حکومت ہو دی جتو حکومتہ او دی آئین مسلمان بامے داری آلہ سانگو سا چوگے والا اتنے تاکہ ستھر کنیوں میں اس کی برطانیہ میں شدی ہی ضرورت ہے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 ان نقل وجا پتا ہے جدو خود بئیمان ہو گیا میری حکومت من کے ابھی مسلمان کرے گا اسلام کے میں لندن میں اسلام نے پتا نہیں کہ لکھی گا میں حیران ہو گیا اللہ میں جماعت نے کاشمار ڈو میرے ہاتھی چڑے گا تو میں ڈو نو گا کافروں کو مسلمان مسلمان کر کافر لانسرسلان آپ کا مسلمان کر بھی بیٹھا ورگا کرتے کر دے پھر لیں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 اکبر لا دی باقی دہی فلانی داریریانی ہے یاد رکھنے والا کاف نو جان جا سکھ کی داری ترسو یار میری میں تو جناب سمجھنا سرکار میں تو کسی حکومت کے خلاف نہیں ہوں ہم تو غیر سیاسی لوگ آپ ہمارے پر خوردار ہے آپ کے لیے لندر میں بڈی بھی ہے گڈی بھی ہے سارا کچھ کون سمجھ لگی انگریزی تہذیب سے اجزاء انگریزی تہذیب کا سب سے بڑا اس کی حکمرانی ہے لاخر کی حکومت ہے اس کو حکومت ہے اس کو تسلیم کرنے والا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 کت پر, صحیح لا پر داہی رکھوا دی لا پر پاک رکھوا دی تے فدو سمجھے گا اسلام دی کہ اسلام خدمت یہ دی ہے کہ پہلے حکومت کی مخالفت بس سار بس سار بس بس رسول اور ہوں سمجھ آئیے ختم ہوگی طور میں کدو بولنا تم نے چپی چا ہوگ بولے بولے ہوں یہ کو ہاں کہ بول چپ سارے کھ چیز ہوئے تو تو بے بے خبر اس کے شر تو بے خبر شرارت دے موڈ تو بے خبر اس کے کو ہے, ہے. نو خدمت کر رہے ہیں لیکن اور لگا ہے کتا کے دونوں رل گیا لشکر کدھر کا پرسو آیا کہ مہربانی کرو مواد دیو سن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 مواد ہے تو چشتیاں کو لشکر بابا کملے شاہ بادشاہ دربار ہے تقریر میں کی تھی. صرف ایک تقریر میری اس کی بڑی مدد کی جائے साहब सवेरे लश्कर तबलाे तो दूजे तीजे जितने सब मसीत चंदा लैंड गए सब कमेटी खतम चुकी है रात कर गया मुल्तान का निगरान निगरान सी عزیز الرحمان, عزیز الرحمان عزیز صاحب جناسر رحمان پٹھان کون حضرت صاحب پانچ سات سو دیسا بھی اندیا یونیورسٹی ایم اے کیا ساری پگ والے اتوں کٹا نے خود مینوں میرا فون خون بڑھیا پیا بول کے انہیں آخیا جی ریاست صاحب سامنے سا سا سا بیٹھ کے پوچھا حضرت آپ پڑھے ہیں کہتے ہیں نہیں جی میں تو جھاڑو بھیجتا تھا گاڑیوں نے شیتانا نے بنایا کیا اولا ماں ایک جہل ایسے کو امیر بنا سکتے ہیں جی جھاڑو بیٹا پڑی تقریر جو سو حضرت سے بہتر. حدیث بیان ہو رہی ہے ابو نے آخیا سرکار حدیث میں تو کوڑے کا لازد آتا ہے آپ کوڑا کہہ رہے ہیں حضرت میں کہاں پڑا ہوا ہوں توبانامہ تو فی سنیا نا اس گل تو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 نے نے نے لوٹے کتاب کہ گنا پگی کبا کارنا بولنا گلیں پرتی دن خلاف برابر گنا صرف رشوت ہوئے رسول کھڑی گئی کوئی جاری عمر پوشا نیلا رات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 کے پاس ہمارا فیصلہ ہے جی سنت بسو سا پاگ جی موجود آیا لے گئے آ کور جی مان ہوں شرا پیڑان قرآن گائے قرآن کا ہے کافر قرآن موقع نہیں ملیمان کپڑے پائے ہرنوتی ہرنوتی ہرنوتی بس وہ دخلنا ہے نہ چھوڑ اخر 8:15 پہ جو ہے بنام راجو سوال ہو ہے تے وچوں نکلا بندہ رنے میں کی جا رہے ہے گال کھڑی میرے دعا دیں تو پتا دا دا دا دا دانیال, دانیال سر کیا کہتے ہیں وہ نہیں جی نہیں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 اللہ نے فضل خدا رسول کا دشمن اللہ تعالی معافی نام ہے نام کو غلی نہ کوئی عالم نہ کوئی ایک فکیر اللہ کے درد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 اور سوال ہے فدو کا بلکہ اور مجاہد کا فرق کر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 جہاد چھکتا ہے سمجھ نہیں لگی اسلام اسلام کوڑے نوڑا تو تھلے اشرکی ہوا کا پہلے حکم سن نبی آخر سلسلم فرمایا قتل کر دو مرتا دکھو وہ حکم ہاکم نوام نو پتا ہی پہلے